السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی قولی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له و بذالک امرتو انا اول المسلمین اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے لئے کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کے حکم کے مطابق کریں اس کی پسند کے مطابق کریں ورنہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا اور دعویٰ یہ کرنا کہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے ان دو باتوں میں تزاد ہے ہماری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہو اللہ رب العالمین کا حکم قرآن مجید میں بھی ملتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہوتا ہے پچھلے دنوں کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ نے پینے کے آداب بتائے اور اس میں صرف بیٹھ کر پینے کی بات پر سٹریس کیا جبکہ ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں کھڑے ہو کر پینے کا بھی ذکر ہے جس میں ایک زمزم کا بھی ہے تو زمزم کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس میں نہ یہ کہا گیا کہ کھڑے ہو کر پیو اور نہ کہا گیا ہے کہ بیٹھ کر پیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کھڑے ہو کر پیا اس لیے بہت سے لوگ اس کو کھڑے ہو کر ہی پیتے ہیں لیکن اگر کوئی بیٹھ کر پینا چاہے تو اس کے لیے مانت نہیں ہے اور اس کی پابندی بھی نہیں ہے کہ لازمن کھڑے ہو کر ہی اس کو پیا جائے ہاں یعنی اگر کوئی یہ سمجھ کر کھڑے ہو کر پیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو اس کو سنت کے اتباع کا ثواب مل جائے گا یا اس محبت کا جس میں وہ یہ ایکشن کر رہا ہے لیکن اگر کوئی بیٹھ کر پیتا ہے تو اس کو کوئی گنا نہیں ہوگا کہ اس نے کسی سنت کی مخالفت کی ہے ہماری دین میں وسطت ہے عام طور پر جب ہم کسی سنت یا کسی اتبا کی بات کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کو بازوقت اتنے لٹرل میننگ میں لے لیتے ہیں کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ضرورت ہو جائے جس کی رخصت ہے دین میں تو اس کو بھی ہم برا بلا کہنے لگتے ہیں برا سمجھنے لگتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہاں اللہ یہ کہ شریعت نے واضح طور پر کہ دیا ہو کہ ایسا مت کرو حلال بھی ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے جہاں حرام ہونے کی بات ہے وہ تو حرام ہے ہی لیکن ادر کسی بھی ایسی چیز کو حرام نہیں کیا جا سکتا جس کو شریعت نے حرام نہ کیا ہو ولاقول ہا حلال جو تمہاری زمانے گھڑتی ہیں اس کے مطابق یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے جس چیز کو وہ حلال کرے وہی حلال ہے جس کو وہ حرام کرے وہی حرام ہے اگر کوئی اپنی مرضی سے ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالی کے اختیارات میں دخل اندازی کے برابر ہے جو کہ درست ہی املہم شرکات شرعوا لهم من الدين ما لم يأثم به ٹھیک ہے کیا ان کے خود شرکا ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین ایجاد کیا ہے جس کی اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی جس چیز کو اللہ تعالی نے نہیں شریعت کا حصہ بنایا تو کسی کو اختیار نہیں کہ اسے شریعت کا حصہ بنا اب جہاں تک کھڑے ہو کر کھانے پینے کی بات ہے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کچھ چیزیں تو میں اپ پینے کے آداب میں بتا دوں کچھ چیزیں مزید اس کی وضاحت میں شیخ الاسلام ابن تیمیا سے کھڑے ہو کر کھانے پینے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا وہ حلال ہے یا حرام یا مکرو تنظیحی ہے یعنی مکرو ہے اور کیا کھڑے ہو کر کھانا پینا جائز ہے جب کوئی عزر ہو جیسے مسافر اور کیا راستے میں چلتے ہوئے کھایا پیا جا سکتا ہے تو انہوں نے جواب دیا جہاں تک ازر کا تعلق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں یعنی کہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے بازوقتاب کیوں میں کھڑے ہوتے کسی بینک کے سامنے کسی ڈاکانے کے سامنے کسی اور جگہ پر اور بعض اوقات لائنے سڑک پر ہوتی ہیں اور آپ وہاں پر نیچے نہیں بیٹھ سکتے اگر بیٹھیں گے تو رستہ رکے گا یہ جیسے میں نے ہر عمرے کی مثال دی کہ اگر آپ طباف کے دوران یا سی یا رمی کے دوران کہیں آپ تھوڑا سا پانی کا سپ لیتے ہیں یا کچھ کھاتے ہیں تو کہاں بیٹھیں گے آپ بیٹھنا خطرناک ہے وہاں بلکہ بیٹھنا دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہے تو آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس وقت اگر آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں پینا چاہتے ہیں تو آپ کھا پی لیں کوئی حرج نہیں کوئی گنا کی بات نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ جہاں تک عذر کا تعلق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں معذور انسان کو اس کی اجازت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے زمزم کھڑے ہو کر پیا کیونکہ وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ تھی اور جہاں تک بغیر عذر کے بلا وجہ کھانے پینے کی بات ہے تو وہ ناپسندیدہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے اکسپشنل کیسز ہر جگہ موجود ہیں لیکن ایز اے نارم کیا ہے پسندیدہ نہیں ہے حرام نہیں ہم کہیں گے کہ اس نے حرام کا ارتقاب کیا لیکن ایک ناپسندیدہ پسندیدہ کام کا ارتقاب کیا محمد صالح علیہسمین کا فتویٰ ہے انہوں نے کہا کہ افضل یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر کھائے اور پیئے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھڑے ہو کر کھاتے اور نہ کھڑے ہو کر پیتے اللہ یہ کہ زمزم کے بارے میں پتا چلتا ہے کا پتا چلتا ہے لیکن آپ کھانا پینا بیٹھ کر ہی کرتے تھے جہاں تک کھڑے ہو کر پینے کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ آپ نے اسے روکا بھی ہے منع بھی کیا صحیح مسلم کی روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کر پانی پیئے کتادا کہتے ہیں کہ ہم نے کھڑے ہو کر کھانا کھانے کے بارے میں پوچھا تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اور بھی زیادہ برا اور گندا کام ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا تو کھڑے ہو کر کھانا اور بھی زیادہ منع ہے کی کیونکہ کھانا تو زیادہ ٹائم لیتا ہے اب ترمیسی میں جو ابن عمر کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے پھرتے کھایا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر پیا کرتے تھے یعنی ایسا کر لیا کرتے تھے یہ بخاری میں ہے تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ عمل حرام نہیں ہے جیسے پہلے میں نے کیا لیکن اس کا ترک کرنا بہتر ہے یعنی زیادہ اچھا اور بہتر عمل یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر کھائے اور بیٹھ کر پیے جہاں تک صحابہ کے چلتے پھرتے کھانے یا پینے کی بات ہے تو وہ باقاعدہ کھانا کھڑے ہو کر نہیں کھایا کرتے تھے کبھی ضرورتاً ایک آدھ کھجور چلتے پھرتے کھا لی تو اس کی اجازت ہے ایر کا تو ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جا رہے ہیں جا رہے ہیں جلدی میں ہیں اور آپ نے کھایا کچھ نہیں اور آپ کو بھوک بھی لگی ہے تو اگر آپ اپنے اس میں سے نکال کے کچھ کھا لیتے بعض اوقات کچن میں کام کر رہے تھے کھڑے ہو کے کک کر رہے تھے تو اس کو کیا ہوتا ہے کبھی چکھنا پڑ جاتا ہے کبھی تھوڑی سی چیز لکما لینا پڑتا ہے بعض اوقات آپ جلدی میں ہوتے ہیں آپ کو بیٹھ کے کھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے تو آپ نے اگر ایک آدھ بائٹ لے لیا کھڑے ہو کر تو حرام تکاب نہیں کیا لیکن یہ روز کی عادت نہیں بنانی چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا تھا اور آپ نے کھڑے ہو کر پیا تھا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیٹھ کے کھانا افضل ہے کھڑے ہو کر پینے کا یا کھانے کا جواز ضرور ہے حضرت علی نے بھی کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا جیسا تم مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو امام نووی کہتے ہیں درست بات یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پینے سے روکنے کی جو ممانت ہے وہ مکروح تنظیحی ہے اور کھڑے ہو کر پینے کا جو ذکر موجود ہے وہ جواز کے لیے ہے اس طرح احادیث میں کوئی اشکال اور تعرض نہیں سمپل لفظوں میں کہنا چاہیے کہ صورتحال میں دین رخصت دیتا ہے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں سے یہ ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پینے سے روکا اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو قہ کرنے کا حکم دیا جس نے کھڑے ہو کر پیا اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیا ایک گروہ کا کہنا ہے کہ روکنے والا حکم منسوخ ہو گیا ہے روکنے والا حکم منسوخ ہو گیا لیکن یہ درست نہیں کیونکہ نسل کی کوئی دلیل نہیں ہے ایک اور گروہ کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کر پینے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کرنا حرام نہیں بلکہ جواز ظاہر کرنا ہے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ان روایات میں کوئی تعرض نہیں آپ نے ضرورت کے تحت کھڑے ہو کر پیا لیکن کھڑے ہو کر پینے میں کئی آفتے ہیں اور وہ آفتے کی ریسرچ سے پتہ چل چکی ہیں ٹھیک ہے تو ساری بات کا خلاصہ وہی ہوا نا جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اور صرف ریفرنسز سے تھوڑی سی مزید الیبوریٹ کر دی بات ٹھیک تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو رخصت کے پہلو ہوتے ہیں ان سے میں سرسری گزر جاتی ہوں کیونکہ وہ تھوڑے حصے سے ڈیل کرتے ہیں اور جو چیزیں ناپسندیدہ مجال یا اس کے فیلڈ سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ ڈیٹیل میں بتاتی ہوں تاکہ عادتیں درست ہو جائیں چھپاتی کچھ بھی نہیں ہو کے چونکہ مجھے یہ پسند ہے اس لیے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے اچھا جناب اب یہ جو میں پچھلے سارے ریکپ کر رہی ہوں آگے جانے سے پہلے یہ جہاں جہاں آپ نے پڑھے اپنے انہیں نوٹس کے ساتھ اپنی چیزیں لکھ لیجئے وہی شامل کر لیجئے وہ جو ویڈیوز دن آپ کو دکھائی تھی بڑی خاتون کی کہ جنہوں نے قومی میں بھی یا ہاسپٹل میں بھی اپنی نماز جاری رکھی اس کی ڈسکرپشن یہ ہے یہ روبی ہے ان کا نام جن کی یہ ساس ہے وہ لکھتی ہیں میری ساس بیاسی سال کی تھیں ایٹی ٹو کی بچپن سے ٹک تھی دما کی مریض تھی کافی تکلیف رہتی تھی لیکن ساری زندگی نماز کی پابند نہیں بچوں کو بھی نماز کی پابندی کراتی رہی سخت تاکید تھی کہ کھانا نماز کے بغیر نہیں ملے گا یعنی تھی اس معاملے میں میرے سسر کا انتقال بائیس سال پہلے بائی پاس سرجری کے دوران ہوا اس ناگہانی حادثے پر بھی جب میت گھر آ چکی تھی تو تھوڑی دیر بعد خود بھی نماز پڑھی بچوں کو بھی پڑھوائی یعنی غم کی حالت میں بھی نماز نہیں بھولی بلکہ اس وقت زیادہ پڑھنی پڑنی چاہیے یہ لکھتی ہے کہ میں خود نماز کی پابند نہیں تھی بہو جو اس دن کے بعد میرے پاس کوئی جواز نہ تھا دما کے دورے کے دوران بھی کبھی نماز کزا نہ ہوتی چاہے بستر پر ہی پڑتی انتقال سے دو دن پہلے ہسپتال میں کافی طبیعت خراب ہو گئی رات کو انہوں نے اچانک نماز شروع کر دی ہم ان کو بار بار کہتے رہے کہ رقط پوری ہو چکی لیکن وہ بے اختیار نماز ہی پڑتی نہیں اب آخری عمل کیا عمل ہے سبحان اللہ اسی دوران ایسا لگا کہ وہ کسی سے بات کر رہی ہیں کہاں ہے جنت اچھا ابھی چلتے ہیں جلدی کیا ہے ابھی گیارہ تو بج تو اچھا میں جا رہی ہوں سب نے پوچھا امی کہاں جا رہی ہیں؟ جواب دیا میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں یعنی یہ اس حالت کی باتیں وہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں کہ نفس سے مطمئنہ والی امی کا لہجہ اسی طرح مطمئن تھا پانی مانگنے پر چہرے سے ماس کٹایا تو کہنے لگی میں تو پانی پی چکی ہوں اس کے بعد اگلے دن جمعہ کو بہتر حالت میں رہی نارمل طریقے سے بات کی شام سے دوبارہ نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا اور بغیر سلام کے مستقل نماز پڑھتی رہیں فجر کی آزان سے کچھ دیر پہلے ان کی روح پرواز کر گئی انتقال کے وقت ان کی انگلیاں ذکر کی حالت کی طرح تھی دوائی اور ماسک کی وجہ سے ان کے چہرے پہ نشانات پڑ چکے تھے گھر لانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بالکل صاف ہے جوریوں سے بھی صاف ہو گیا بےداغ ہو گیا اور چہرے پہ بہت پیاری مسکراہٹ تھی لکھا کہ ہم جو کچھ زندگی بھر کرتے ہیں اس کی توفیق ہم کو آخری وقت میں ملتی ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہو اس کی پسند کے مطابق ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا زندگی اس کے مطابق کرنی ہوگی ڈائریکشن صحیح رکھنی ہوگی کیونکہ موت تو کبھی بھی آ سکتی یہ کراچی کے ہاکس بے روڈ کی سوت الخران کلاس کی فیڈ بیک ہے جو ہمارے ساتھ لائیو کلاس میں شامل ہوتے ہیں وہاں پر یہ کہتی ہے کہ ذہنی صحت پر بات کر رہی ہے کہ ایک واقعہ پڑا تھا کہ ایک سائکیٹرسٹ تھی ان کے پاس ایک خاتون آئی جو شدید ڈپریشن کا شکار تھیں انہوں نے ان سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے اپنے سارے مسائل بتانا شروع کیے آخر میں سائکیٹرسٹ نے ان کو اگلی اپوائنٹمنٹ کا ٹائم دیا نہ کوئی دوا دی نہ کچھ خاتون بہت حیران ہوئی آپ کیسی ڈاکٹر ہیں بہرحال علاج کروانا تھا اگلی دفعہ پھر گئی پھر دوا نہ ملی کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا دوا کیوں نہیں دیتی لیکن پھر بھی میں بہتر تو ہو گئی ہوں اس کی کیا وجہ ہے ڈاکٹر نے کہا آپ کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک سننے والا کان چاہیے تھا جو آپ کی باتیں سنیں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی سے اپنی باتیں شیئر کرے میں آپ کے لیے وہ کان بن گئی اور آپ کا مسئلہ حل ہو گیا اس کے بعد وہ خاتون دوبارہ ڈاکٹر کے پاس نہ گئی کچھ عرصے بعد وہ خاتون انہیں شادی میں ملی ڈاکٹر نے ان کا حال احوال معلوم کیا پوچھا کہ وہ دوبارہ نظر نہیں آئی تو ان خاتون نے کہا کہ جب آپ نے یہ کہا کہ مجھے سننے والا کان چاہیے جس سے میں اپنی ساری باتیں شیئر کر سکوں جو رشتہ داروں سے ہم نہیں کر سکتے شوہر سے کروں گی تو جھگڑا ہوگا میکے کو بتاؤں گی تو پریشان ہوں گے اور الٹے سیدھے مشورے دیں گے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس سے سب کچھ شیئر کروں جو اسمیر ہے جس سے میں سب باتیں کر لوں تو وہ غیبت بھی شمار نہیں ہوگی اور میرے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اب میں ہر رات اس سے اپنی ہر بات شیئر کرتی ہوں اور وہ کسی کو میری باتیں نہیں بتاتا <laughs> رات بھی ہونے کی کیا ضرورت ہے رات تک بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی جس وقت جو چیز پیش آئے چاہے آپ مجلس میں بیٹھے اسی وقت شیئر کر لیا کریں دیر اینڈ دین کیونکہ اللہ تو دلوں کے بس پر بھی جانتا ہے ہمارے دل میں خیال آتا ہے تو وہ جانتا ہے کسی بات سے خوشی ہو تو فوراً دل, دل دل میں کہا کر اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے آپ نے یہ دیا مجھے یہ تو آپ نے ہی دیا ہے یہ تو آپ ہی نے ایسا موقع دیا اور آپ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں سب اختیار بھی آپ کے پاس ہے یعنی چپ کے چپکے کے دل دل میں پکارنا شروع کر دیا کریں جو کام مرضی کے خلاف ہو تو اللہ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ آپ سے جو مجھے سکھانا چاہتے ہو مجھے سکھا دیں کہ میں تو بہت ہی جاہل ہوں مجھ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی مجھے کیا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ بندوں کو سنانے کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہے اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے جانا پڑتا ہے اللہ کے پاس کیا مشکل ہے کچھ مشکل نہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ سیکھ جائیں نا یہ کرنا تو آپ کی زندگی میں کوئی غم غم نہ رہے جی میں اپنے والد صاحب کا جو ان کا اینڈ وقت تھا وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ جو ابھی آپ نے واقعہ بتایا یہ اس کے بہت قریب ہے میرے والد صاحب کو تقریباً ڈیتھ سے پندرہ سال پہلے ریومیٹائڈ آرترائٹرس کے جس کو گنٹھی آ چوڑوں کا جو درد ہوتا ہے وہ ہو گیا یہ میرے لیے بہت پینفل چیز تھی میں بہت درد مند دل رکھتی تھی اور لوگوں کے لیے بھی دعا کرتی تھی جن کو میں اس حالت میں دیکھتی تو وہ جب میرے اپنے والد صاحب کے ساتھ ہو گیا تو میں نے تحجتوں میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کے تو ان کو دم کر کے پانی دیا لیکن کسی چیز سے کچھ بھی آرام نہیں آیا اور ان کی یہ حالت تھی اس تازہ کہ وہ جسم کا کوئی ایک بھی جوائنٹ ایسا نہیں تھا کہ جس میں ان کو ہر وقت ٹیمپریچر اور پین نہ رہتا ہو تہجد گزار تھے وہ پانچ وقت کی نماز تازہ وضو کے ساتھ پڑھتے تھے اور ان کو جب وہ سویٹر اپنی اتارتے تھے تو اس کی تکلیف اور جب پہنتے تھے تو اس کی تکلیف کیونکہ وہ ٹوئنٹی فائیو ایئرس وہ ایئر فورس میں رہے تو ان کی یہ عادت تھی کہ وہ سویٹر اوپر نہیں کھینچتے تھے وہ اتار کے وصو کرتے تھے اور استاذہ جب ان کا آخری وقت آیا اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ کہ اس وقت میں اپنے گھر میں تھی اور میرے اوپر بڑی غفلت کی نیند تھی کہ میری اثر قضاء ہو گئی اس وقت ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی اور وہ اثر پڑھ کے لیٹے ہیں اور اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہوا ہے وہ اٹھے ہیں نماز پڑھی ہے تو میری امی سے کہتے ہیں کہ میری ایک نماز رہ گئی ہے تو امی جی کہتی ہیں آپ کی شاید ایک رہ گئی ہے ہماری تو ابھی کافی ہیں مطلب مذاق وہ کرنے لگی تو اتنی دیر میں وہ تسبیح پڑھ رہے تھے تسبیح پڑھتے پڑھتے جیسے ایک آواز سی آتی ہے جو روح کے نکلنے کی ہوتی ہے تو فورن ڈاکٹر کو بلایا گیا وہ ڈاکٹر ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے اور انہوں نے ان کو دیکھ کے فوراً وہ باہر چلے گئے اور بعد میں انہوں نے ہم سے شیئر کیا کہ اس بندے کے پورے باڈی میں میڈیکلی جو ہم لوگ کوئی چیز اسیس کرتے ہیں کہ یہ کسی تکلیف سے گزرا ہے موت کی کسی تکلیف کا اثر ان کے باڈی کے کسی حصے پہ نہیں تھا اتنی آسان موت تھی اور غسل کے وقت ان کے ہاتھوں سے تسبیح اتاری گئی اور الحمدللہ ہم سب بہن بھائیوں نے جب کہ وہ میت پڑی ہوئی تھی ہم سب نے پانچوں نمازیں ادا کی چونکہ نومبر کا منتھ تھا بہت لمبی رات تھی اور اتنی عجیب سی ایک سکینت تھی کہ تمام لوگ جو ہیں وہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر وہ بیٹھے اور پھر سو گئے اور پھر ایک دم سے سہری کے قریب اٹھے اور سب نے اٹھ کے ذکر کیا اور وضو کیا اور نماز پڑھی اور ان کے جانے کے بعد یہ ہوا کہ ان کی سیم روٹین کے اوپر میرا سب سے بڑا بھائی پھر اس سے چھوٹا بھائی پھر اس سے چھوٹا پھر چاروں ماشاءاللہ اور یہ اب ہم ان کے لیے اور میرا یہ کورس ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور مجھے اس کی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے جس چیز کے لیے محنت کی اور جس روٹین میں وہ رہے وہ اسی میں گئے اور اب ان کے لیے ہم سب صدقہ جاریہ رہے ہیں الحمد للہ یہ سعادتیں اسی کو ملتی ہیں جو اپنی زندگی میں کچھ کرتا ہے محنت کرتا ہے تکلیف اٹھاتا مشقت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بھی اس کی موت کو بھی اور اس کے موت کے بعد اس کی اولاد کو بھی اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے لیکن اصل بات یہ کہ قدم ہمیں اٹھانا ہوگا اپنی ساری سستی اور غفلت اور نفس پرستی اور خواہش پرستی اس سے باہر آنا ہوگا اگر ہم خود نہیں کریں گے کوئی اور ہمارے لیے کیوں کرے گا ذہنی صحت کے حوالے سے تھوڑی سی بات اور ٹینشن یا تناؤ جو ہوتا ہے یا بے سکونی اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں چند ایک کا ذکر میں کروں گی لیکن آپ بھی سوچیے اور جب آپ ٹینس ہو یا آپ کے آس پاس لوگ ٹینس ہو تو غور و فکر کیجیے کہ وجہ کیا ہے اور پھر کس طرح ریلیکس ہو سکتے اس پر بھی جاننا ضروری ہے کیوں ضروری کیوں ضروری تاکہ ہم اس سے بچ سکیں اس سے نکل سکے کیوں اسی میں پڑے رہیں کیوں نکلیں تاکہ کچھ کر سکے وہ کیوں کیا ضرورت ہے کرنے کی دنیا میں سبھی تھوڑے کچھ کر رہے ہیں. तो तो زندگی ہماری نہیں ہے اپنی مرضی سے تھوڑی گزارنی ہے جس نے دی ہے اسی کی مرضی کے مطابق گزارنی اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ کچھ کر کے آئے تو اس لیے کچھ کرنا تو ہے تو لازم ہے ضروری اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ٹھیک ہے عام طور پر وہ لوگ تناؤ یا بے سکونی کا شکار رہتے ہیں جو دوسروں کو معاف نہیں کرتے جو کسی برے حادثے اور کسی بری بات کو بھول نہیں پاتے بلاتے نہیں معاف ہی نہیں کرتے پیچھا ہی نہیں چھوڑتے کسی بات کا جس کو پنجابی میں کہتے کھڑا اصل میں کھڑا کا کوئی مترادف نہیں ہے اور اردو میں یا انگریزی میں ٹھیک ہے نا شکایتیں پالتے رہتے ہوتے شکایت ہونا بس ہوئی بات ختم بس بلاؤ اس کو چھوڑو آگے چلو آگے نہیں چلتے ہوا کیوں میں تو اس کو بھول ہی نہیں سکتا نہ بلائیں اتنی اچھی ہے یاد رکھنے کی بات تو یاد رکھے حفظ کر لیں پھر قرآن حفظ کرنے کے لیے تو وقت نہیں بچے گا پھر جس سے تکلیف پہنچی ہو اس کے بارے میں بار بار سوچیں اور بار بار وہ پورا نقشہ سامنے لائیں کہ کیسے ہوا تھا کیسے کیا تھا ایک ایک تفصیل کے ساتھ پوری مووی بار بار اپنے ذہن میں چلائیں پھر سیلف پٹی کا شکار ہو جائیں خود ترسی حل کیا ہو سولوشن کیا اس کے کےپوز میں ٹھیک ہے معاف کر دیں بلا دیں بات ختم اچھا اب وہ کیسے کرے چلو ہم نے ارادہ کر لیا کہ بلا دیں گے وہ کیسے کرے وہ بھولتا ہی نہیں کمبا پھر وہی وہی بات دوبارہ یاد آتی رہتی کرے کیا مشکل تب ہوتا ہے کسی کو معاف کرنا جب کوئی آپ کے کیریکٹر پہ بات کرے میرے ساتھ زندگی میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گی کہ میں اتنی کیئر سے زندگی گزارتی ہوں پھر ایسی بات کیوں ہوئی نا تو دو تین دن تک تو میں کرتی رہی بیٹھے بیٹھے سوچتی رہتی یہ بات اس طرح سے ہوئی بار بار وہی ریمائنڈ کرنا کہ ایسے ہو ایسے ہوا اور روتی رہتی تھی بیٹھ کے پھر جب مجھ سے ایکسکیوز کیا جس نے کہا تھا تو ان کے ریلیٹو تھے انہوں نے ایکسکیوز کیا تو میں نے ان کے سامنے کہہ دیا کہ ہاں میں نے معاف کر دیا تو میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر بھی وہ بار بار ذہن میں آتا رہا پھر میں نے سوچا کہ اگر میں اپنی غلطیاں لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا سکتی ہوں معافی کے لیے تو وہ تو انسان ہے Good. اور اگر میں ان کو معافی کروں گی تو میں اپنی غلطیاں لے کر کیسے معافی کی طرف کار ہو جاؤں گی تو پھر میں نے ان کے لیے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے اور جس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ان کو کچھ اندر سے کا وہ خود بھی شکار تھی جنہوں نے کیا تھا hmm. تو میں نے اللہ ان کی بھی وہ چیز دور کر اور مجھے بھی سکون دے اور آپ یقین کریں معافی کے بعد میں اتنی آرام اور پرسکون ہو گئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور اب یاد بھی نہیں ہے. <تصف> <تصفح> الحمد للہ اللہ تو تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے ٹھیک ہے ایک اور وجہ تناؤ کی یا پریشانی کی ہوتی ہے جب دوسرے ہمارے معاملات میں بے وجہ دخل دیتے ہیں ہم سے غیر ضروری سوال پوچھتے ہیں اور اپنے آپ کو تو ہم کنٹرول کر دیتے ہیں. چلو معاف کر دیا لیکن ان ستانے والوں کا کیا کریں اچھا ٹینشن کیسے ہوتی ہے جب وہ متوقع صورت حال پیش آنے والی ہوتی ہے تو آپ پہلے سے ہی ٹینس ہو اب پھر وہی وہ ہونے لگا مثلا آپ سبق سنا رہے ہیں آپ کو خوف آ رہا ہے کہ ابھی انچارج نے ٹوکا مجھے ابھی غلطی بتائی ابھی کیا ہوا اب وہ کھچ جاتے کھچے رہتے کھینچے رہتے،, رہتے اس کا حل کیا ہے کیسے ریلیکس ہوں اب مثلا نورین اس وقت تناؤ کا شکار ہے کیونکہ بچہ اس کی گود میں اور وہ اب اس کو ریلیکس کرنا ہے اس کو مشورہ دے وہ ایک خوف ہوتا ہے نا ہائی لوگ کیا کہیں گے ہائے یہ ابھی شور مچا دے گا ہائے میرا سبق چلا جائے گا جیسے ہم قرآن بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم گھر میں چاہتے ہیں کہ کوئی کچھ نہ کہ ہم ذرا آرام سے اپنا سبق یاد اتنے میں کوئی بچہ آ جائے گا کوئی کچھ کرے گا کوئی کچھ کرے گا اور ہم ٹینشن ٹینشن کھینچاؤ کا مسلسل شکار نہ سبق یاد ہوگا نہ اس کو توجہ کچھ بھی نہیں زندگی جاننا انجوائے نہیں کرتے پھر ہر ایک سے بس خوف شکار ہو جاتے کیا کرنا ہے? کیسے ہو سکتے کیا نسخہ ہے? یہ طریقہ کہ انسان اپنے آپ کو خود انالائز کرے اور کہ میں کیوں ٹینس ہو رہی ہوں نا اس کا زیادہ سے زیادہ کیا نتیجہ نکلے گا کیا ہو جائے گا اور پھر اس پر دیکھیے کہ اپنے آپ پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں جو بھی کر رہی ہوں اس وقت یعنی جو بھی مجھے حالات پیش آ رہے ہیں تو اللہ کی خاطر میں صبر کر کے رہوں اور اللہ کے لیے میں زندگی رہی ہوں میں دوسروں کے سامنے اچھا بننے کے لیے یا ان کو دکھانے کے لیے تو نہیں گزارہ تو پھر ٹھیک ہو جائے یہ جو کا خوف ہے نا وہ نکال دیجیے عزت اللہ کے ہاتھ میں اور ہم ہیومن بینگز ہیں سارے تناؤ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا امپریشن خراب ہونے نہیں دینا چاہتے کبھی اپنی وجہ سے کبھی بچوں کی وجہ سے کیا کہیں گے ان کے بچے اتنے بدتمیز ہیں بھی اگر آپ کو اتنا خوب ہے تو تمیز سکھائے ان کو اب یہاں تو پریشان ہونے کا فائدہ نہیں ٹھیک ہے نا اور آپ کہیں گے نہیں نہیں ہم سکھا رہے ہیں بالکل تو بھی وہ ایسا کریں گے آپ کے سکھانے کے باوجود کریں گے کیوں کیونکہ وہ بچے ہیں. آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ باقی سب کو پتا ہے کہ یہ بچے اور بچے ایسے کرتے ہیں اور اگر کوئی نہیں سمجھتا تو اس کی مرضی مجھے نہیں ٹینس ہونا دوسرا یہ ہے تھوڑی سی توجہ دے دیجئے اس بچے کو عام طور پر ہم جب کام کرتے ہیں تو ہم بچوں کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں اور جب ان کو پتا چل جاتا نا کہ ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے وہ بھی الٹا اور زیادہ اٹیک کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی ٹینشن لے کے چھوڑنی اور ابھی لینی ہے تو کھینچا شروع ہو گئی نا ادھر سے, ادھر, سے ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی تب کسی کو تو ہارنا ہے تو آپ ہی ہار جائیں یا میں ہاری تو کیا فرق پڑتا ہے بچوں سے ہار جائیں ہر ایک سے ہار جائیں اگر آپ جیتنے والوں میں سے نا تو آپ جیت جائیں گے اللہ نے آپ کے لیے جیت رکھی تو آپ جیت جائیں گے کچھ جیت ہار بھی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ون کرنا ہی ون کرنا ہے بازو کہ لوز کرنے میں بھی ون کرنا ہوتا ہے اور ہم اس کے اپوزٹ میں کو جی آپ کچھ کہ ہمارے فیملی میں خاتون ہیں تو ان کو جب دعوتوں وغیرہ پہ بلایا جاتا ہے تو وہ بہت ڈسٹربینس کریٹ کرتی ہیں ہوتا کہ جو گھر والے ہوتے ہیں انہوں نے برتن کھانا ہر چیز کے نا سیکوینس رکھا ہوتا ہے اب یہ جانا یہ جانا تو وہ ہر سیکوینس میں جو ہے نا مطلب خلل ڈالتی ہیں اور ہوا یوں کہ دفعہ ہمارے گھر میں دعوت تھی تو کچن میں ہمارے گھر میں سے کوئی نہیں تھا اور جب ہم واپس آئے تو نقشہ الٹا ہوا تھا اور چیزیں آگے پیچھے تھیں اس وقت مہمان اتنے زیادہ تھے اب وہ ہیں بھی قریبی تو ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ جب وہ آتی ہے نا تو ہم ان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ سیلڈ بنانے لگی رہتی ہیں تو جو ایسا کرنے والا ہو تو اس کو ایسے کام میں لگائیں جو کریٹو ہو بالکل یہی حال بچوں کا ہوتا ہے اکثر میں بچوں کے وجہ سے ٹینس رہتی ہیں اسی لیے نہ کہیں جاتی ہیں نہ ان کو لے کے جاتی ہیں جب لے کے نہیں جاتی تو وہ کچھ سیکھتے ہی نہیں ہے یہ کیا تمیز تہذیب ہے جو آپ ان کو کمرے میں بند کر کے سکھا رہے ہیں اس سے تھوڑی سیکھیں گے وہ نکلیں گے وہ غلطی بھی کریں گے اور پھر آپ ان کو ٹھیک بھی کریں گے جس نے غلطی نہیں کی اس نے سیکھا ہی نہیں تو غلطی کرنے دیں ان کو ہم نے کیا غلطیاں نہیں کی غلطیوں سے سیکھا ہے نا ان کو بھی غلطی کرنے دیں سیکھ جائیں گے الا یہ کہ وہ حرام درجے کی غلطی ہو اس سے بچائیں ضرور لیکن ورنہ چھوٹی موٹی باتیں کوئی چیز توڑ دی کچھ بکھیر دی کوئی آگے کر دی کوئی کچھ ایک دفعہ کر لیں اچھی طرح تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی بچے بار بار ان کی طرف جاتے اور مائیں بار بار ادھر سے روک رہی ہوتی ایک دفعہ ساری ان کے آگے لا کے رکھ دیں وہ کر لیں جو کرنا انہوں نے زیادہ کیا ہوگا بچوں کے ساتھ میں نے پڑھا بھی ہے پڑھایا بھی ہے پی کے دوران بھی, بھی, بھی اب ہوتا ہی اس سے ملتا جلتا لا کے رکھ لیں اس کے لیے بھی آپ لکھنے ہوں گے تو میں نے بھی اسی پہ لکھنا تو لکھنے دیں کیا کر لیں گے اس کو کیا ہو جائے گا اللہ یہ کہ وہ آپ نے کوئی پرزینٹ کرنی ہے کہیں کوئی چیز ادر وائز چھوٹی موٹی چیز اگر خراب بھی ہو گئی تو کیا ہوا؟ اصل میں نا ہم نے کچھ کرائیٹیریا بنائے ہوئے کہ یہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے اس سے کم نہیں آنی چاہیے نیچے نہیں ہونا چاہیے بعض مائیں میں نے دیکھا ایسی ظالم بچوں کو کھانا نہیں کھلاتی کہ انہوں نے کپڑے چینج کر لیے خراب کر دیں گے ان کو بھوکا رکھتی ہیں تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ تو غیر فطری ہیں بی نیچرل جتنے آپ نیچرل رہیں گے بی یور اون سیلف ناٹ سم بڈی جو بھی ہیں وہی رہیں گے اس میں آپ ترقی کریں بہتری کریں تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی پھر تناؤ نہیں ہوگا کھینچاؤ نہیں ہوگا آپ ٹینشن کی وجوہات بتائیں تو میں سوچ رہی تھی کہ ایکچولی وی ڈونٹ ایکسپٹ ریالٹی اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو فیس دٹ جو اصل بات ہوتی ہے نا ہم اس کو فیس کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے ہم وی ڈونٹ بی نیچرل اور ہم پیٹینٹ کرتے ہیں اور جتنا پیٹینٹ کرتے ہیں اتنی ٹینشن بڑھتی بالکل, جاتی ہے بالکل اور دوسری چیز جو میری ایک آٹھی تھی ان کے والد صاحب نے مجھے سکھائی کہ ان کو یہ مسئلہ تھا کہ وہ ماشاءاللہ سے اب تو ایک ایمباسی میں جاب کرتی ہیں پہلے ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی تھی بولنے کی کسی کو فیس کرنے کی یہاں تک اپنے فلاس فیلوز کے سامنے بھی تو انہوں نے ان کو ایک ٹپ دی کہ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ یہ سب تمہارے جیسے یہ سب وہی کام کرتے ہیں جو تم کرتی ہو تو پھر فرق کیا رہے گا اور اس چیز نے ان کو اتنا چینج کیا اور انہوں نے بڑی چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس دی اور ان ایگزامپلس میں سے یہ تھی کہ کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں تھنک اباؤٹ دم کہ ایک جیسے ہیں تو پھر ان کے سامنے ڈرنے کی کوئی وجہ بنتی نہیں بالکل السلام علیکم استاذ میرے ساتھ بالکل ایگزیکٹلی یہی ہوتا تھا کہ بہت پرفیکٹ قسم کی چیز چاہیے ہوتی تھی اور یہ کہ چھوٹے جو ہیں بڑی تمیز سے بات کریں وہ بھی بڑا بادر کرتی تھی یہ بات اور سب کچھ اور یہ کہ ایک دفعہ میرے ہسبینڈ کی نانی جانے ہیں بیٹی سوفی ان سے جو ہے وہ میں نے سوال کیا یہ کہ نانجن سب سے زیادہ جو مجھے تکلیف ہوتی ہے نا جو میرے سے چھوٹے جو عمر کے لوگ ہیں وہ میری بے عزتی بہت زیادہ کرتے ہیں تو کیا کروں تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ بیٹے بل عزت اللہ جمعہ تو صرف اتنا ہی انہوں نے کہا اور وہ چیز اسٹک کر گئی اور اس کے بعد الحمدللہ بہت بہت فرق پڑا کہ جو بےزتی کر رہے ہوتے تھے رشتوں میں بھی جو چھوٹے اور بہت ہی زیادہ ایسی چیز ہو رہی ہوتی تھی سب کے سامنے تو ان سے ہنسی مذاق اور اس سے ایک تو ان کا ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ چینج ہوا ان لوگوں کا بھی پھر چھوٹے بچے جو ہیں آپ کو میں نے دیکھا تھا جب آپ تفسیر کراتی تھیں ہمارے کورس میں آپ نے کرائی تو تبھی شام چھوٹا سا اور جو اس کے ساتھ آپ نے رویہ رکھا اس سے میں نے بہت لرن کیا جب اپنے بچے ہوئے تو یاہیا اس ٹائم پہ کرالنگ سٹیج پہ تھا اور مجھے یاد ہے کہ مدرس فورم میں میں نے ٹیچ کرنا تھا ایک کلاس میں تو ایک ایسا ٹائم آیا کہ ہم صبر پہ بات کر رہے تھے ہمارے لیکچر صبر کے اوپر تھا اور یاہیا جو ہے وہ ٹیچرز ٹیبل کے اوپر چڑھ گیا اور ایک اور مدر جو ہے ان کا بیبی بھی اوپر چڑھ گیا سامنے اور وہ دونوں جو ہے وہ ایک ٹوئے کے اوپر وہ کرنے لگے کہ یہ مجھے چاہیے اور اسی دوران لیکچر چل رہا تھا اور ہم لوگ سارے مسکرانے لگے کہ یہ دیکھیں صبر کی بات ہے اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت پر پر پر دی دی. سوچے کیا حضرت حسن حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز کی حالت میں نہیں چڑھتا چڑھتے اور وہ پیغمبر علیہ السلام تھے ہم کیا چیز ہے اور وہ دیکھ کے استاذہ پھر جو ہم نے اس طرح پریکٹس کیا الحمدللہ ایک مدر نے مجھے کئی سال بعد بتایا کہ وہ جو کلاس روم میں اس دن آپ نے جیسے ایکٹ کیا تھا اس سے مجھے اتنی موٹیویشن ملی کہ میں نے بچوں سمیت قرآن کا کورس کرنے کا ارادہ کیا وہ بہت بار... دفعہ ہم کسی نیکی کے کام سے کیوں پیچھے رہ جاتے نہیں نہیں وہ بچے نہیں کرنے دیں گے فلاں نہیں کرنے دے گا پھر پتہ نہیں کیا ہو بڑا گھر میں ٹینشن کا ماحول ہو جائے گا یہ جتنے بھی خوف ہمارے راستے کے رکاوٹ ہے پروڈکٹیوٹی میں ہماری ترقی میں آگے بڑھنے میں ان سب کو ہٹانا ہوگا تب آپ واقعی کچھ کر سکیں گے کیونکہ یہ آپ کے راستے کی رُکاوٹیں ہیں آپ کچھ لوگ غلطی بھی کرتے ہیں دے گی پین ٹو یو اینڈ دے سی تھنگس ویچ آر لائک سو بیگ جس طرح انہوں نے بات کی کہ کیریکٹر پہ کئی دفعہ بات ہو جاتی ہے ڈفرینٹ بڑی بڑی باتیں اور انہوں نے تو خیر آ کے مافی مانگ لی بہت اچھا کیا ختم ہوئی بات لیکن لوگ معافی بھی نہیں مانگتے اور اس کو پھیلاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں تو اس میں آپ اپنے آپ کو کیسے ٹینشن سے بجا سکتے ہیں بیکاز مین یو گیٹ ٹو لرن قرآن تو آپ کی اپنی سوچوں کو اسٹریم لائن کر لینا چاہیے اسٹریم لائن خود بخود بھی ہو جاتی ہیں اور آپ کو کر بھی لو مطلب چیزوں کو میں ایم آئی ہیئر کہ میں انہیں کے بارے میں سوچتی رہوں یا میری زندگی میں اور کوئی پرپز نہیں ہے مطلب جب آپ اللہ کے بارے میں سارا دن سوچتے ہیں یا رسول کے بارے میں سوچتے ہیں یا اپنے اس دن کے بارے میں سوچتے ہیں جب میں نے اللہ کو ملنا ہے اور اس کی آپ کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اس کی خوشی ہوتی ہے تو یہ چیزیں بہت پیچھے چل جاتی ہیں بندہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے بھائی اس نے کہا کرے جتنا مرضی کرے یو آل گو انٹ آف اب جیسے میرے ساتھ بہت دفعہ یہ ہوا کہ جھوٹے الزام کسی نے لگایا دین کے معاملے میں فلاں ایجنٹ ہے و ایسا ہے ویسا ہے, ہے بالکل غلط بات ہے جن کی کوئی بنیاد نہیں تھی میں نے سوچا کہ ایک تو یہ ہے کہ میں ان کے خلاف دلائل جمع کروں اور پیش کروں یا کسی کورٹ میں جاؤں اور ان کو سو کروں یہاں تو ذرا مشکل ہوتا ہے کینیڈا میں آسان ہوتا ہے اس سب کسی نے بھی آپ کے خلاف کچھ کہا تو آپ جا کے حتا کی عزت کا مقدمہ کر سکتے. ایک دفعہ غصہ بھی آیا مجھے اور میں نے سوچ لیا کہ میں اب ذرا مزہ چکھاتی ہوں پھر میں نے سوچا کہ میرا کتنا وقت ضائع ہو جائے گا کس قدر وقت ضائع ہوگا ان سب چیزوں کے لیے ہوں میں اور کیا میری زندگی کا مقصد اپنی ذات کی دفاع کرنا ہے اگر میں اللہ کے دین کی خدمت کر رہی ہوں نا اللہ میری مدد کرے گا اور ایک وقت آئے گا خود ہی صفائی ہو جائے گی اور اگر دنیا میں نہیں بھی ہوئی یہ تاریخ کا حصہ ہی بن گیا جو الزام ہے میرے اوپر تو اللہ کے حضور حاضر ہو جانا اگر میں سچی ہوں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں اور اگر میری غلطی گئیں تو مجھے سلاح کر لینی چاہیے بات ختم اور جو میں کر رہی ہوں زیادہ امپورٹنٹ ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے ابن نے کی میں بک پڑھی تھی بک کا نام ہے کے حسد سے بچی تو اس میں ایک بات انہوں نے بہت اچھی مینشن کی ہوئی مطلب میں اس کو ریلیٹ کرتی ہوں اسے کہ انہوں نے یہ بات کی کہ جب کوئی بندہ ہم کہتے ہیں نا کسی نے آپ کو نظر لگا دی تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نظر ہوا میں ہوتی ہے اس کی روح جو ہے نا وہ ہوا میں ہوتی ہے وہ ابھی آپ کو لگتی نہیں ہے پھر جب آپ مینشن کرتے ہیں نا فلاں بندے کی روح یا فلاں بندے نے مجھے نظر لگائی تو وہ آپ کی روح اور اس کی روح مل جاتی ہے آپس میں تو جو اس کی نگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ آپ پہ آ جاتی ہے پھر हुँ. وہ آپ کے اوپر جسمانی طور پہ بھی اثر کرتی ہے تو اسی طرح جب بندے کہتے ہیں نا میں فلاں کی بات بھولتی نہیں ہوں میرے ساتھ فلاں نے یوں کیا تو وہ جب ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے یہ ہماری روحیں آپس میں مل جاتی ہے اور وہ جو ان کی نگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ ہم پہ اتنی اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ ہماری پروڈکٹیوٹی کو ختم کر دیں بالکل اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کے قابل نہ رہے میں نے یہ کے دیکھا ہے کہ رات کو ہم لوگ اگر یہ سوچے لیٹ کے تھوڑی دیر کے لیا, کہ اگر میں نے اس شخص کو معاف کر دیا تو ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے hmm. وہ جو ایک سوچ ہوتی ہے وہ انسان کو اتنی تسلی دیتی ہے کیونکہ وہی نیچر ہے ہماری کہ ہم ہمیشہ زیادہ چیز کی طرف اور جو بہتر ہوتی ہے اس کی طرف جائے بالکل اور پھر آپ اتنا پرسکون سوتے ہیں ورنہ اگر آپ لاسٹ چیز کسی کے بارے میں بری سوچ کے سوچ تو رات کو نیند میں بھی وہی چیزیں دو تین چیزیں اور بھی ہیں ان پر آپ غور کیجے. ایک چیز جو انسان کو ڈسٹرب وہ ہوب جہ ہوتی ہے قاسین میں بھی اس کے اوپر لکھا ہوا اگر آپ مزید پڑھ لیں تو آپ کو فائدہ دے گا حب جا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان اسٹیٹس چاہتا ہے کہ مجھے اکنالج کیا جائے مجھے مان لیا جائے مجھے میرا مقام دیا جائے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ نہیں مل رہا تو پھر انسان کہیں بھی چین نہیں پاتا اس کا حل بھی کیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور ریاکاری سے بچنے کا آپ کے اندر واقعی سچا جذبہ آ گیا تو یہ چیزیں بھی بیٹر نہیں کرتی پھر بلیمنگ ایٹیٹیوڈ اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں پہ ڈالنا اپنی ہر غلطی کا موجب دوسرے کو قرار دے اس سے بھی انسان کبھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ فلاح نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا ایسا ہوا تھا ویسا ہوتا یا میں اس لیے فیل ہوں یا میرے نمبر کم عموماً آپ دیکھیں کہ جب کسی کو ذرا سا بھی کسی بات پہ توجہ دلائی جی تو بہت ڈیفینسو ہو جاتا ہے اور وہ اپنی غلطی ماننے کے وجہ ایکسیپٹ کرنے کے بجائے اس کو ریکٹیفائی کرنے کے بجائے کہتا ہے وہ اس کی وجہ سے ہوا تھا اصل میں ٹائم بہت کم تھا اصل میں یہ تھا اصل میں وہ تھا یعنی اصل میں میری غلطی کچھ بھی نہیں ہے میں تو بڑا ہوئی ہی ہوں اصل میں مسائل کچھ اور تھے تو وہ جو اصل ہے نا اس کو باہر ہٹا دیجئے اور لا الہ الا کا انی کن تو میں ظالمین کہیے تو مسائل حل ہو جائیں گے ان پھر اسی طرح بے صبرا پن اس سے بھی بڑے مسائل اٹھتے ہیں پھر خواہشات پرستی جب خواہش پوری نہیں ہوتی تو ٹینس ہو جاتے ہیں پھر پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلا کوئی کام کیا اور آپ چاہتے تھے تعریف میں لے ملی کوئی نہ تو اس کے بعد ٹینشن کا شکار کہ لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے میں نے تو اتنا اچھا کمنٹ دیا تھا ٹیچر نے شاباش ہی نہیں کہا لگتا ہے میں نے کوئی غلطی کر دی تھی لگتا ہے کوئی بات اس میں ایسی ہوگئی پتہ نہیں کیا تھا ہائے ہائے اچھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ کاموں کو التوا میں ڈالتے رہنا اور وقت پہ نہ کرنا پھر وہ کٹھا کام جمع ہو جانا اسائنمنٹ بالکل آخری وقت کرنا تو ٹینشن نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس سے بچنا چاہیے باقی آپ خود سوچ لیجیے اور کون سی وجوہات ہیں جو آپ کو ٹینس رکھتی ہیں یہ میں نے صرف پریکٹس کرائی ہے چاندی کی کہیں بھی ٹینس ہوں وجہ سوچ لیں حل سوچ لیں باز ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے تو ہم ٹینس ہو جاتے بھائی ہمارا کیا قصور اس میں اگر روڈ پہ ایکسیڈینٹ ہو گیا تو ہم نے تو نہیں کیا اگر اللہ کو نہیں سنوانا مثلاً مجھے لیکچر جیسے دینے جانا ہوتا نا تو شروع میں ہی ہوتا تھا کہ لیٹ ہوگی تو ٹائم جلدی تو یہ ہو گیا تو میں سوچتی تھی کہ اگر میری غلطی ہے تو آئندہ مجھے ٹائم پر نکلنا چاہیے اور اگر میری غلطی نہیں ہے تو آرام سے بیٹھنا چاہیے ہے اجازت اگلی کلاس اللہ چاہے گا ہوگی سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و